اللہ سمیر من طرزی و نفسی ہوں نفسی لنت نار البرا حتہ تنفیقو مما تحبون لن لنتنالو تم ہرگز نہیں حاصل کرو گے البرا نیکی کی حتہ تنفیقو یہاں تک کہ تم خرچ کرو مما اس چیز میں سے جو تو تم پسند کرتے ہو جس چیز سے تم محبت رکھتے ہو اس چیز میں سے جب تک خرچ نہیں کرو گے تم نیکی حاصل نہیں کر سکو گے فعن بماتن فی اور جو کچھ بھی تم خرچ کرو فعن اللہ بھی علیم تو یقیناً اللہ تعالی اس کو خوب جاننے والا ہے بر کہتے ہیں کامل نیکی البر کامل نیکی مما توحبون مطلب جان مال اولاد عزیز و اقارب عزت جو کچھ بھی تمہیں محبوب ہے اللہ کی راہ میں وہ خرچ کرو یہ مسلمانوں کو بھی خطاب ہے اور یہودیوں کو بھی تو پچھلی آیات میں اللہ سبحانہ خالہ و تعالیٰ نے یہ بات ذکر کی ہے کہ قیامت والے دن وہ زمین کے بھراؤ کے برابر سونا بھی خرچ کریں گے تو ان کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا تو یہاں پر مومنوں کو خرچ کرنے کی کیفیت بتائی ہے کہ عمدہ ترین اعلیٰ ترین مال اللہ کے راہ میں خرچ کرو فی فإن علیم جو کچھ بھی تم خرچ کرو تھوڑا ہو یا زیادہ اللہ تعالیٰ اس کو خوب دیکھنے والا ہے خوب جاننے والا ہے معمولی شہ دینے کو بھی آر نہ سمجھو معمولی سے معمولی چیز بھی خرچ کی جا سکتی ہے اللہ کے راستے میں معمولی جب تک اپنی پسندیدہ چیز میں سے خرچ نہیں کریں گے تو وہ اجر ثواب نہیں ملے گا اور کہیے ہوتے ہیں نا مثال کے طور پہ یہ وہ زلزلہ آیا نا تو اب زلزلہ زدہ علاقوں میں فنڈ بھیجنے کے لیے وہ فنڈنگ شروع کی ڈابا والوں نے لوگوں نے اپنے گھروں کی صفائی کی گھر میں جو وہ پرانے کپڑے اور پرانے کمبل اور بستر یعنی کہ جو جو چیزیں ردی تھی نا پھینکنے کے قابل وہ ساری اٹھا اٹھا کے کیمپوں پہ جمع کروانا شروع کر دیں چلو یہ ہمارے کام کے نہیں چلو وہ لوگ استعمال کر لیں گے یہ کام نہ ہو جس کو اپنے لیے پسند کرتے ہو وہ خرچ کرو پھر رہنے کی تو اچھی چیز خرچ کرے مقصد یہ ہے کہ اپنی پسندیدہ چیز اعلیٰ چیز خرچ کرے اٹ بولا ہو ماں اٹ مومن کے لیے وہ پسند کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے کھڑا ہو کھڑا ہو سے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ ایس سنی تو کہتے ہیں کہ خیبر میں جو مجھے مال ملا ہے نا خیبر میں وہ سب سے زیادہ نفیس ہے اس سے اچھا مال آج تک مجھے نہیں ملا صدقہ کر دیتا ہوں تو آپ نے فرمایا اس کا اصل روک لے اور اس کا پھل اللہ کے راستے میں تقسیم کر دے یعنی وقف کر دے ایک ہے صدقہ کرنا صدقہ کر دیا آگے دے دیا وہ جو مرضی ہو جائے وقف کیا ہوتا ہے کہ اس کو روک دیا فی شبی اللہ اصل اس کا باقی اس میں سے حاصل ہونے والی پیداوار وہ مسلسل صدقہ ہوتی جائے گی اسی طرح ایک اور صحابی کے بارے میں بھی آتا ہے کہ جب یہ آیت نادر ہوئی ابو اترحا انصاری رضو کہتے ہیں بیروہا باغ جو عن مسجد ندی کے سامنے تھا کہتے ہیں کہ یہ مجھے سب سے زیادہ محبوب ہے پسند ہے تو انہوں نے وہ اللہ کے راستے میں دے دیا تو پسندیدہ ترین محبوب ترین مال اللہ کے راستے میں خرچ کیا جائے کل التحمی کانا اللہ لبنی اسرائیل کھانے کی, کی ہر چیز کل التحامی کھانے کی ہر چیز ہما قسم کھانا کانا تھا ہلن ہلال لبنی اسرائیل بنی اسرائیل کے لیے اللہ ما حرم اسرائیل اسرا نتی مگر جو اسرائیل نے اپنے آپ پر حرام کر لیا تھا من قبل طوراتو تو تورات کے نازل ہونے سے پہلے اسرائیل یا عقوب رحصلاۃ والسلام کا لقب ہے قل کہہ دیجیے فتو بچ تو تورات لاؤ فت اس کو پڑھو ان کن تم صادقین اگر تم سچے ہو کتاب اللہ تعالیٰ کی حرام کردہ چیزوں کو حلال اور حلال چیزوں کو حرام کرتے تھے تو اللہ سبحم تعالی نے ان کے اس عمل کو سختی کے ساتھ رد کیا ہے وہ لوگ پرانے مجید کے ناسخ منسوخ پر اعتراض کرتے ہیں قرآن میں ایک حکم نازل ہوتا ہے وہ منسوخ ہو جاتا ہے اس کی جگہ دوسرا حکم آ جاتا ہے تو اس اعتراض کا بھی رد ہے اس میں کہ دیکھو تورات لاؤ پڑھو تورات کے نازل ہونے سے پہلے بنی اسرائیل کے لیے ہر کھانا حلال تھا ماں یعقوب علیہ السلام نے جو اپنے اوپر حرام کیا تھا وہ حرام تھا باقی سارا کچھ حلال تھا پھر تورات کے آنے کے بعد ان پر اور چیزیں بھی حرام ہوئیں تو نسخ تو تورات میں بھی ہے تو قرآن کے نسخ پر تمہارا کیا اعتراض ہے نہیں اسی طرح ان کا یہ بھی اعتراض تھا کہ یہ نبی ملت ابراہیمی کا پیروکار ہونے کا دعوے دار ہے اور اونٹ کا گوشت کھاتا ہے حالانکہ یہ گوشت ملت ابراہیمی میں حرام ہے تو اس کا بھی رد ہے اس آیت میں کہ ابراہیم کے دور میں تو سارا یہ چیزیں حلال تھیں پھر ملت ابراہیمی میں یہ کیسے حرام ہو سکتی ہیں <تصحیح> وہ یہود کہتے تھے نا کہ یہ حرام ہے اونٹ حالانکہ اونٹ ملت ابراہیمی میں حلال تھا حرام نہیں وہ تو یعقوب نے اپنے اوپر حرام قرار دیا تھا یعقوب علیہ السلاطلام نے اپنے لیے حرام کہا تھا وگر وہ حلال تھا قدیبہ تو جو اللہ پر جھوٹ باندھے من بعد کا اس کے بعد فا کہ ظالمون تو وہی لوگ ظالم ہیں کل کہہ دیجئے صدق صلاح اللہ واللہ نے سچ کہا فتب ملت ابراہیم عنیفا تو تم ابراہیم کے دین ابراہیم کی ملت کی پیروی کرو حنیفہ جو یک تھا وہ ماں کانا مل اور شرک کرنے والوں میں سے نہیں تھا تو اللہ تعالی نے یہ جو بات بیان کی ہے کہ کھانے کی یہ قسم پہلے حلال تھی اس کے بعد اسرائیل اور ان کی اولاد پر حرام ہوئی لہذا نسخ صحیح ہے اور تمہارا شبہ باطل ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ان کے حلال ہونے کا فتویٰ دیا ہے یہ عین ملت ابراہیمی کے مطابق ہے اس کے مخالف نہیں لہذا تم بھی دین اسلام میں داخل ہو جاؤ جو کہ اصول اور فرو کے اعتبار سے ملت ابراہیمی کے موافق ہے صدق اللہ اللہ نے سچ کہا ہے فتح بلت ابراہیم حنیفہ تو تم بھی ابراہیم کی ملت کی پیروی کرو جو یکسو ہے وما من مشرقین اور مشرقوں میں سے نہیں اوالا بیسی پہلا گھر جو لوگوں کے لیے مقرر کیا گیا اوالا پہلا گھر بو دے آکر کیا گیا علناسی لوگوں کے لیے للہ جی وہی ہے لام تقیر کے لیے للہ جی وہی ہے بی بکا تھا جو بکا میں ہے بی بکا تھا جو بگہ میں ہے مبارکان برکت والا باہدن بہت بابرکت برکت اور ہدایت للعالمین جہان والوں کے لیے یہ یہود دنیوں کے دوسرے شبے کا جواب ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے شام کی طرف ہجرت کی اور ان کی اولاد میں سے تمام انبیاء شام میں ہوئے ان کا قبلہ بیت المقدس تھا اور مسلمانوں نے اس قدیم قبلے کو بیت المقدس کو چھوڑ کے بیت اللہ کو اپنا قبلہ بنا لیا ہے پھر یہ ملت ابراہیم کے متبے اور پیروکار کیسے ہو سکتے ہیں تو قرآن نے اسے اعتراض کا جواب دیا ہے کہ سب سے پہلا جو گھر بنا ہے وہ بیت المقدس نہیں بلکہ بیت اللہ ہے اول بیت تمود علی ناصل اللہ بھی بکا تھا بکہ والا جو گھر ہے وہ سب سے پہلا ہے جسے اللہ تعالی نے قبولیت بخشی بکہ یہ مکہ کا ہی دوسرا نام ہے بکہ مکہ کا نام ہے بکہ وضع مقرر کیا گیا لوگوں کے لیے ان اول یقیناً پہلا گھر جو مقرر کیا گیا ہے بکہ تھا جو بکہ میں یعنی مکہ میں ہے مبارکن برکت ہے وہ ہدن اور ہدایت ہے للعالمین جہان والوں کے لیے ہی آیا تم بہ اس میں کئی کھلی نشانیاں ہیں واد نشانیاں اس کے ملت ابراہیمی کا قبلہ ہونے کی دل دلیلیں کیا مقام ابراہیمہ مقام ابراہیم ہے وہ امن داخلہ ہوں کا اور جو اس میں داخل ہوا کان نا امن والا ہو گیا اللہ نے اس کو پر امن بنایا ہے الناسی اور اللہ کے لیے ہے لوگوں پر فرض حج البیتی بیت اللہ کا قصد کرنا من استطاع تا سبیلا ہر اس پر جو طاقت رکھتا ہے اس کی طرف سبیلا راستے کی ومن کا فراج اس نے کفر کیا فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌ عَلْعَالَمِينَ تو یقیناً اللہ تعالیٰ بے پرواہ ہے ان العالمین تمام جہانوں سے اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں پر ہے ان میں سے ایک حج البیت من استطاع الیہی سبیلا جو بیت اللہ کی طرف جانے کا کی طاقت رکھتا ہے وہ کرے وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَیْتِ حج بیت اللہ کا حجِ اصغر عمرہ حج اکبر حج ہر حج حج اکبر ہے اور ہر عمرہ حج اصغر ہے تو حج بعید سے عمرے کی فرضیت بھی ثابت ہوتی ہے اور حج کی فرضیت بھی ثابت ہوتی ہے جس کے پاس جو استطاعت ہے وہ کرے عمرے کی استطاعت عمرہ کرے حج کی استطاعت ہے حج کرے عمرے کا خرچہ تھوڑا ہے حج کا زیادہ ہے جس کے پاس جو استطاعت ہے اس پر وہ فرض ہو گیا وہ کرے حج بھی کرے عمرہ بھی کرے اور بدہ کی بات یہ ہے کہ ساری عبادات میں اخلاص کا ذکر اللہ نے بعد میں کیا یہاں پہلے بھی ولی اللہ اللہ کے لیے اخلاص پہلے الناسی لوگوں پر فرض ہے حج البیتی بیت اللہ کا حج لوگوں میں سے کن لوگوں پر من ستا آئی نہیں سبیلا جو اس کی طرف سبیل کی راستے کی طاقت رکھتا ہے حاجی کرم دین حاجی ضرور ساتھ لگا لیتے ہیں عبادتیں جی نمازی کے لیے نہیں کسی نے کہا حاجی ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ یہ ریا ہے دکھلاوا حج کیا تو ٹھیک ہے کر لیا عبادت ہے ہو گیا ریا کاری نہیں جانے سے پہلے بھی میں چلے تھے میں چلیا ہے جو ڈورا پیٹ رہا ہوتا ہے میں جا رہا ہوں اور میں جا رہا ہوں بس میں جا رہا ہوں پورے خاندان میں دوست آبا اور مجھے واپس آتا ہے پھر میں آ گیا میں آ گیا میں آ گیا <تصفيق> اور وہاں جا کے وہ سب سے پہلے بیت اللہ میں داخل ہوتے ہی سیلفی فیس بک پہ اور اگر کسی کا زور لگ جائے بس چل جائے وہ غلافے کابا تک پہنچنے کا تو وہاں پر بھی سیلفی سیلفی کلچر نے بیڑا کر دیا اب لوگ حج کرتے ہیں سیلفیاں کھچوانے کے لیے وہ کہتے جی زندگی میں ایک بار ہی فرض ہے حج تو اگر کوئی اپنے نام کے ساتھ حاجی لکھوا بھی لیتا ہے تو کیا ہوا میں نے ایک دفعہ جسے میں یہی بات ذکر کی کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ زندگی میں ایک ہی بار فرض ہے تو میں نے کہا یہ ایک مرتبہ فرض ہے بندہ دوسری مرتبہ کرنا چاہے ہو سکتا ہے کچھ عبادتیں ایسی بھی ہیں جو زندگی میں ایک بار فرض ہیں بندہ دوبارہ کرنا بھی چاہے تو نہیں ہو سکتا پھر وہ بھی اپنے نام کے ساتھ رکھواؤ مثال کے طور پہ خطنا کرنا فرض ہے نا تو زندگی میں ایک بار ہی خترہ ہوتا ہے دوبارہ بھی کرنا بھی چاہے تو نہیں ہو سکتا تو لکھنا چاہیے حاجی فضل کریم المختون پتا چلے کہ اس کا ختنہ بھی ہوا ہے سنتے کو کہتے ہیں نا سنت ہے اس لیے ہے فرض حکم دیا ہے نا امیت انہل آزاد یہ تکلیف دے چیزیں اس کو دور کرو ساتھ میں نے حکم ہے نہیں اور یہ تو ایک شرف ہے اس لیے کہتے ہیں ویسے حافظ ایک خاص اصطلاح ہے اور یہ حافظ الحدیث کے لیے حافظ قرآن کے لیے نہیں اصلا حافظ اصطلاح حافظ الحدیث کے لیے ہے اور یہ ایک رتبہ ہے ہاں پھر قرآن مجید فرقان امید کے شرف اور فضل کی وجہ سے قرآن یاد کرنے والے کے لیے بھی لفظ حافظ مطلقا استعمال کرنا شروع کر دیا لوگوں نے بہرحال یہ حج عبادت ہے اور اس میں اخلاص یہ شرط ہے سعن اللہ غنی تو یقین اللہ تعالی ہاں استطاعت کے باوجود جو حج نہ کرے وہ کافر ہے استطاعت کے باوجود حج نہ کرنا کفر ہے اسلام کے جو بنیادی اعمال ہیں نا توحید ہی و رسالت کی گواہی نماز قائم کرنا نماز ماننا نہیں قائم کرنا زکات ادا کرنا رمضان کے روزے رکھنا بیت اللہ کا حج کرنا ان میں سے کسی ایک سے بھی بندہ پیچھے ہٹے جان بوجھ کے بلا ادھر وہ کفر ہے نماز فرض و نہ پڑھے زکات فرض و ادا نہ کرے روزہ فرض و نہ رکھے حج فرض و نہ کرے یہ کفر ہے ہاں ایک آدمی کا ارادہ ہے نیت ہے حج کرنے کی لیکن حالات اس کو اجازت نہیں دیتے مصروفیات پریشانیاں معاملات وہ تاخیر ہوتی رہتی ہے ریٹ ہوتا رہتا ہے وہ ایک الگ بات ہے وہ جیسے بھی کر لے لیکن حج جب فرض ہو گیا تو اس کو کرنا پڑے گا لازمی اور اگر کوئی آدمی فوت ہو جائے اس کے اوپر حاج فرض ہو اس کا حج کرنے کا ارادہ تھا حج فرض تھا اس پر لیکن فوت ہو گیا اس کی طرف سے اس کے اولیاء حج کریں گے یہ قرض بن جائے گا اس کے ترکے میں سے پہلے حج کیا جائے گا پھر ترکہ تقسیم ہوگا یا حج کی رقم حج کے خرچ اخراجات الگ کر دیں باقی خرچہ جو, جو ترکا ہے وہ تقسیم کریں کوئی بھی کرے پہلے حج کیا ہوگا تو پھر کسی کی طرف سے کرے گا